نور دي پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن پڑا تھا الحمد للہ الحمد الحمدللہ تمام تاریخ اللہ کے لیے کارسان تمام شکر ایسے ذرا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور تمام شکر شکر اللہ کے ہے تعریف کس کی ہوتی ہے تعریف کیوں کی جاتی ہے کوئی چیز پسند آ ہے اور شکر کیوں کیا جاتا ہے جس سے فیض بہت ہو ہے تو ساری تعریف اللہ کی ہے کہ سارا کائنات کا حسن اللہ کا سارے کمالات اللہ کے سارا شکر اللہ کا اس لیے ہے کہ جو کچھ ہے اللہ نے دیا جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو پھر سارا شکر بھی اسی اس کا پھر یہ مطلب بھی ہے کہ کسی اور کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اولاد کو دے گا رزق کوئی دے گا بارش کوئی دے گا ایک دعا کوئی قبول کرے گا ایک دعا کوئی قبول ایسا کوئی مسئلہ نہیں ساری دعائیں وہی سنتا ہے سب کچھ وہی دیتا ہے ساری مرادیں اسی سے پوری ہوتی ہیں ساری حجات کو وہی جو ہے وہ پورا کرتا ہے ساری مشکلات کو وہی دور کرتا ہے ساری مصیبتوں کو وہی دور کرتا ہے ساری ازمائشوں سے وہی سرکرو کرتا ہے یہ الحمد لین اللہ آپ تو اللہ کے لیے تو اللہ کا جو عصمِ مبارک ہے ایک ایسا اسم ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اس کو انسان جانتے تھے مکہ کے مشرق بھی جانتے تھے یہود بھی جانتے تھے نصارہ بھی جانتے تھے پارسی بھی جانتے تھے اور جب سے معلوم تاریخ ہے تب سے اللہ کا نام چلا رہے ٹھیک ہے تو اگر کہ اس کی پروننسیشن میں فرق ہوگا جیسے کہتے ہیں کہ اسماعیل اللہ کو عبرانی میں عیل کہتے تھے نا تو اس طرح آ کے کوئی اس میں فرق ہو سکتا ہے اسی سے اللہ ہے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ال کے اوپر حرف مارفا پڑا مارفا کا ال پڑا تو اللہ اس طرح اللہ ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے ٹھیک ہے تو مشرقین اس بات کو جانتے تھے کہ ایک بڑا خدا جو ہے وہ اللہ ہے باقی چھوٹے چھوٹے اور وہ کہتے تھے کہ کسی کو اللہ نے ہواؤں پہ نگران کر دیا ہے کسی گز پہ کر دیا ہے کسی کو گزوں پہ کر دیا ہے, دی ہے, دی ہے کوئی دیویاں ہیں کوئی دیوتا ہیں کوئی بدھ ہیں کوئی لات ہے کوئی منات ہے کوئی حصہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کی کھدائی کو انہوں نے بہت سارے تقسیم کر دیا تھا مختلف ہندوؤں میں تو کروڑوں میں یہ تقسیم ہے عربوں میں ہے ہندواز کو پڑھو تو کروڑوں اربوں میں تقسیم تو جب اللہ نے یہ کہا سب کچھ اللہ کا ہے سارا شکر اور ساری تاریخ تو یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الا نہیں, نہیں, نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دنیا میں ویسے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کے تابع ہو کے کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کو پہنچتی ہے کسی کا شکر کسی نے آپ کے تھینکس بولتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے تو یہ تو عدیث میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا کرے گا اللہ کا شکر نہیں کرتا تو شکر گزار تو اچھی طبیعت ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اگر اچھا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں لیکن وہ شکر اللہ کے شکر کے تابع اسی کے حکم سے ہے اسی کے عمر سے اللہ کا لفظ اللہ کا اس میں ذات ہے قرآن میں آتا ہے فلید اللہ عبید الرّحمن اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو سارے اچھے نام اسی کے تو یہ دو بنیادی نام ہیں جو اللہ کے ہیں اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح رحمان کا لفظ بھی کسی بندے کو نہیں رکھنا چاہیے اپنے نام کے جیسے اللہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا تو رحمان بھی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ عبد الرحمان تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ عبد الرحمان رکھتے ہیں اور پھر بعد میں ماں کہتی ہے رحمان بات سن دوست کہتے ہیں رحمان تو رحمان نے کہلانا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کا پرسنل نیند ہے کہ اسی کو سزا بار ٹھیک ہے نا اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا دوسری بات یہ ہے کہ آ... الحمدللہ تو الحمدللہ کے بعد تب جو ہم نکال پڑی تھی یہ بات کہ اگلی آئے ہے رب العالمین مین اسی آئےتہ اگلا ٹکڑا تو ربی لعال کا ترجمہ کیا ہے جانتا, جانتا تمام جہانوں کا مالک, مالک. مالک. مالک. رب کے بہت سارے معنی ہیں تو اس کے لیے بھی کم از کم تین بنیادی اگر معنی اس کے بیان کیے جائیں گے تو رب کے وہ ایک مفہوم اردو میں جو ہے وہ بنے گا پہلا اس کا مفہوم اس کا معنی میں یہ ہے جس کو آپ پرور دیکار کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پرور دیکار وہ ہے کہ جو کسی چیز کو ادب سے وجود میں لے کے آتا ہے میری عمر اگر چالیس سال ہے تو اکتالیس سال پہلے میرا وجود نہیں تھا مجھے جس نے وجود دیا وہ کون ہے اب مجھے وجود دے کے اسے چھوڑ نہیں دیا اگر وہ چھوڑ دے گا تو رابر ہی ہوگا بلکہ جب مجھے وجود دیا تو مجھے اب بھوک لگتی ہے اب اس وجود کو پالنے کی ضرورت ہے اس وجود کو زندگی کے لیے خوراک کی ضرورت ہے اب مجھے تو میرے دانت نہیں ہے میں روٹی نہیں کھا سکتا اگر دانت ہوں گے تو مجھے کون بتائے گا کہ کیسے نوالا بنانے کتنی مرچ ڈالنی کون سی ٹیسٹ میں رہے نہیں کھا سکتا تو اللہ رب وہ ہے جس نے اس بچے کے لیے جو ابھی ماں کی اگوشت میں ہے اور جس کو روٹی نہیں کھا سکتا اس کے لیے ماں کی چھاپی میں دودھ رکھ دی یہ رب ہے اگر رب دودھ نہ رکھتا تو دنیا مل کے دودھ نہیں رکھ سکتی یہ رب ہے یہ کیا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے ہی جب بچہ نو ماں وہاں رہتا ہے اس کو وہاں بھی ڈائٹ کی ضرورت ہے کے ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ ایٹی پرسینٹ خوراک ماں کی بچہ کھا جاتا ہے جو پیٹ پہ ہوتا ہے وہاں بھی ڈائٹ کی ضرورت ہے وہاں اس کو جس ڈائٹ کی ضرورت ہے وہ ماں بھی نہیں دے سکتی ماں بھی نہیں دے سکتی بعد میں آ تو ماں اس کو چاہتی سے لگا لے گی لیکن وہاں کون دے گا جو اس کے اس حالت کے مطابق اس کو ڈائٹ دے گا وہ رب ہے جب باہر آئے گا تو اس کی ڈائٹ تبدیل کر دی جائے گی اس باہر کی نسبت سے اس کو جو ڈائٹ دے گا ماں کی چھاتی میں رات کے گور ہے وہ رب ہے اب جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا دودھ سے گزارا نہیں ہوگا اب اس کے دانت نکل آئے ہیں اب وہ بھاگتا ہے اب اسے بھوک زیادہ لگتی ہے اب اسے خوراک زیادہ چاہیے اب کیا ہوگا اب اللہ نے اس کے لیے گندم پیدا کی ہے اس کے لیے سر... سبزیاں پیدا کی ہیں اس کے لیے روٹی پیدا کی ہے اب جو اللہ اس کو روٹی دے رہا ہے وہ اس کا رابطہ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں نا اب اس کو زبان کی سوچ ہے سائنس کہتی ہے کہ پہلے پانچ سال میں جو بچہ سیکھتا ہے بعد میں پچاس سال میں نہیں سیکھتا جس طرح ہم اپنی مادری مدر ٹنگ بولتے ہیں اس کے بعد کوئی زبان سیکھ لے لیبارٹریز میں یونیورسٹیوں میں جا کے وہ زبان میں ہم اپنا معافی ضمیر اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس طرح بچپن میں سیکھتی زبان کا کر لیتے بچہ گرامر نہیں پڑھتا بچہ ایڈینس نہیں پڑھتا بچہ محاورے نہیں پڑھتا بچہ مذکر بونے نہیں پڑھتا بچہ واحد جمع نہیں پڑھتا لیکن زبان ٹھیک بولتا ہیں چینی کا بچہ چینی بولتا ہے جیپنیز کا جیپنیز بولتا ہے انگریز کا انگریزی بولتے ہیں وہ یاد ہے میرا ایک بتیجہ تھا وہ جب سانپال آیا چھوٹا تو اس نے وہ میرے دفتر میں کوئی وہ حقشی آئی یا وہ لک ہے لک فرینچ آیا ہوا وہ اس کو نیچے برا بیٹھا سے بلا کے لگا وہ آیا وہ حیران ہو رہا تھا یہ سارے یہ دوسری زبان کے بچے ہی بول رہے ہیں کہ بچے کے بول رہے وہی سیکھی ہے اس کی ماں ہی بول میں سیکھی ہے اس نے وہ حیران ہو رہا تھا کہ کیسی زبان بول رہے ہیں تو یہ کون سکھاتا ہے اس کو پھر اس کی پرورش کے لیے دیکھے ایک آد اگر اللہ ماں باپ کے دل میں محبت کی پلیس ہے اللہ اگر ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت پیدا نہ کرے نہ پیدا کرے ممتا ماں میں ہوتی عورت میں نہیں ہوتی ماں میں ممتا نہ ہو تو ممتا کس طرح رابطوں کو جا کے بچے کے قربانی دے سکتی اب بچی کو اس حال میں چونکہ رابط ایسی نرس کی ایسی آیا کی ضرورت ہے کہ جو اپنی نیند کو بچے کی نیند پہ قربان کرے جو اپنے سکون کو بچے کے سکون پہ قربان کرے جو اپنی بھوک کو بچے کی بھوک پہ قربان کرے جو اپنی بیماری سے کو اگنور کرتے ہوئے بچوں کے سکون کا خیال کرے یہ ممتا میں جذبہ کس نے رکھا رب ہے اگر نہ رکھتا تو بچے پیدا ہوتے اور اس کے بعد پھر مر جاتے اس طرح ہوتا باپ وہ جناب ساری زندگی محنت کرتا رہا ڈگریاں پڑھتا رہا وہ پتا نہیں کیا کیا کچھ بن گیا اس کے بعد جناب نوکری کرتا ہے اور نوکری کر کے جو ملتا ہے جناب لا کے اس بچے کی خدمت کروانے یہ اس کے اندر چیز کس طرح رہتی ہے رب نے اس طرح رب نے وہ جذبے بھی پیدا کیے جو بچے کی اور اس کے لیے ضروری پھر اس بچے کو راب کے معنی بتا رہا ہوں عدم سے وجود میں لا کے کسی چیز کو اس کے آخری منزل تک پہنچا دینا اب انسان کی سب سے بھرپور شخصیت اس کی جوانی کی شخصیت ہوتی ہے چنانچہ اس کے جوان ہونے تک جو جسم کے اندر بھی تبدیلی آتی ہیں جذبات کے اندر بھی تبدیلی آتی ہیں احساسات کے اندر بھی تبدیلی آتی ہیں عقل کے اندر بھی میچوریٹی آتی ہے نا ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ساری حالتوں میں اس کے پرورش کا انتظام کون کرتا ہے تو رب اس کو نہیں کہتے جو پیدا کر کے پھر بھول جائے رب وہ ہے جو ہر حال میں ہر وقت اس کی حالت کے مطابق اس کی پرورش کے سامان اچھا پھر اور چیز ہے اللہ چونکہ سارے عالموں کا رب ہے ساری مخلوقات کا رب ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کی مخلوقات کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ نے قائدات میں وہ سب سے زیادہ رکھ دی اتنی وافر ہے اب آپ دیکھیں پانی کی بہت ضرورت ہے تو پانی کا ایسا سرکل بنا دیا ہے کہ پانی کے سمندر ہیں ہیں سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں موجوں سے گلبلے پیدا ہوتے ہیں بلبلوں سے جناب وہ پھر پانی جو ہے وہ بحراف میں تبدیل ہوتا ہے وہ بخارات آج جو ہیں پھر ہواؤں کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں پھر جناب وہ بادل بن کے اوپر اٹھتے ہیں یا جا کے کسی جا کے سیاچن کے اندر برف کے صورت میں جم جاتے ہیں تاکہ گرمیوں کے لیے ذخیرہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی جا کے دور بیابانوں میں برستے ہیں تاکہ پھر پانی زمین کے ہر اس حصے میں پہنچ جائے جہاں پہ انسان بستے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہی پھر وہ پانی وہی نہیں ہوتا پھر زمین کے نیچے اللہ نے رکھ دیا سورہ ملک کی آخری آیت ہے کہ اگر اللہ زمین کے نیچے پانی کو بالکل گہرا لے جائے تو اللہ کے سوا کون ہے کہ جو پھر تمہیں پانی مہیا کر سکتا ہے نتھرا ہوگا پانی تو پانی کی ضرورت بہت ہے ہر ایک کو ہے تو پانی کامن کر دیا ہوا کی ضرورت ہے ہوا عام کر دی اگر ہوا آم نہ ہوتی پانی عام نہ ہوتا تو جس طرح ہم بجلی کے بل نہیں دی جاتے ان کے بھی بل نہیں دی جانے تھے پانی اور ہوا کے بل دیتے دیتے ہم نے بل بلا اٹھنا تھا جاتے ہیں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ عام کر دی یہ رب ہے یہ آپ اس کو سوچتے چلے جائیں ربو بیت کے کی مزے کیڑا ہے پتھر کے اندر بد ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے کون دے رہے چوٹیاں ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں کیڑے مکوڑے سمندر کی مخلوقات ہیں کون ان کو پا رہا ہے ان کا رزق کون دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں تو جو اللہ کی زمین پہ مخلوق ہے اللہ نے اس کا رزق اس کی موت تک کا زمین کے اندر رکھا ہے اس کے باوجود اگر کوئی بھوکا مر جاتا ہے تو رزق میں کمی کی وجہ سے نہیں مرتا بلکہ ظلم کے اس نظام کی وجہ سے مرتا ہے کہ جو دین کو چھوڑ کر بندوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے چند لوگ لاکھوں لوگوں کا رزق کھا جاتے ہیں بلکہ ضائع کر دیتے ہیں تو اب یہ کہا کہ دیکھو ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کا اس لیے ہے کہ تمام تر مخلوقات اور جہانوں کا رب فقط اب کسی اور کا شکر اور کسی اور کی تعریف اسی طور میں ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ نہیں یہ دو ارب انسان تو اللہ پال رہا ہے لیکن یہ چار پانچ بندے میں پال رہا ان کو اللہ نے بنایا ان کو میں نے بنایا ہے ان کو ماں کے پیٹ میں میں رزت دے رہا تھا یہ کوئی ثابت کر سکتے ہیں پروو کر سکتے ہیں نہیں تو کہا کہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ فقط وہی رب ہے اللہ کا شکر اس لیے کہ فقط وہی رب ہے اب یہ پالنا ربو بیت کا ایک معنی ہے دوسرا معنی ہے مالک جو پالے گا وہی مالک ہوگا الگ لاہو کیوں ماوادی پیدا کوئی کرے پالے وہ اور دوسرا آگے امریکہ کے مالک تو میں ہوں ورڈ ڈاٹا میرا چلے گا یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہونا پال اللہ رہے گا اللہ تو جو پالے گا مالک بھی ہوگا تو اسی لیے عربی میں ربودار کہتے ہیں گھر کے مالک کو اس کو عبادت کرنی چاہیے نہیں تو ملکیت کا مفون بھی رب کے معنیٰ کیا ہے دوسرا پہلا معنیٰ کیا ہے پرورش کرنے والا اس کے سامان مہیا کرنے والا درجہ بر درجہ ضرورت کے مطابق دوسرا مالک اور تیسرا معنیٰ کیا ہے آقا یہ نہیں ہو سکتا مالک کوئی ہو اور حکم کسی کا چلے گا جہاں سے کھائیں گے وہی مالک ہوگا جو مالک ہوگا آقا بھی وہی ہوگا حکم بھی اسی کا چلے گا بات تو چنانچہ رب کے معنیوں میں یہ تین معنی جمع ہوں گے پیدا کر کے پالنے والا پال کے نقطۂ تک پہنچا دینے والا اس کے بعد اس کا مالک وہی ہے اس کے بعد اس کا آقا وہی ہے اور اس کے بعد ایک معنیٰ اور بھی ہے تصرف کے اختیارات ہو جس کے پاس پوری کائنات پہ جس کا تصرف ہے پوری کائنات میں یعنی کہ جاپانی اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی دسترط حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ وارننگ دے دیتے کہ فلاں وقت میں سونامی آ رہا ہے لیکن سونامی اگر آ رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے وہ کس کے حکم سے آ رہا ہے اللہ کے حکم امریکہ کے جنگلوں میں اگر آگ لگ جاتی ہے اللہ کے حکم اگر ہمارے اسلام آباد اور کشمیر میں ززلہ آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اگر ایک چھوٹی سی افنحطے افغان وقت کی تین سپر پاورز کا قبرستان افغانستان کو بنا دیتے ہیں تو کس کے حکم سے خالاب اللہ کے حکم سے اگر فروغ کے گھر میں موسا پڑتا ہے اور وہ موسا فراؤن کا تخت فرا کے پانیوں میں نیل کے پانی میں ڈبو دیتا ہے تو کس کے حکم سے تو جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کے اختیارات ہیں جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا وہ کیا ہے رب تو کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تمام جہانوں کو پیدا کر کے مسلسل پالنے والا ہے جو اکیلا ان کا مالک ہے اور جو اکیلا ان کا حاکم اور آکا ہے اور جو اکیلا ہے جس کے ہاتھ میں سارے کائنات اور سارے زمانوں کے اختیارات ہیں تو تمہیں بھی اسی کے آگے چھپ جانا چاہیے الحمد للہ رب ن زبان وبند ربناز خلو گنا سہبنا ربنا تبل مین ربنات کبل مب نا تبل مت سبھی مطلب بادنا ان کا ان شاء اللہ اگلے بنڈے کو کلاس ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ منگل بدھ کو خواتین کی کلاس ہوتی ہے آج بھی تھی کل دوسری کلاس ہوگی اس کو سے دس تھے ساڑھے